لنجعلها لكم وتعيها اذن واعية تاکہ اس واقعے کو ہم تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں